آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکمران کے خلاف جلوس جلسے نکالنا جائز نہیں ہے اسٹرائک کرنا یہ شرائم جائز نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے دلیل یہ ہے کہ مکہ میں جب سیدن امبر بخاب رضان عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دو گروہوں میں صحابہ کرام نکلے ایک گروہ کے آگے سیدنا احمد الخطاب تھے اور دوسرے گروہ کے آگے سیدنا کون حمز میں عید المقالب اور انہوں نے مکہ شہر کی طرف چکر لگائے اور گھومتے رہے تاکہ کافر یہ جان لیں کہ آج مسلمانوں میں طاقت آئی ہے سید العیب خطاب کے اسلام کی وجہ سے تو یہ دلیل ہے کہ جلوس نکالنا جو ہے وہ شرائن جائز ہے میری گزارش یہ ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ روایتی ذائف ہے تفصیل میں جانے سے پہلے کیونکہ اس روایت میں اسحاق بن ابی فروا ایک راوی ہے اسحاق بن ابی فروہ اسحاق بن ابی فرو راوی ہے جو ضعیف ہے مہدی کے نزدیک نمبر دو یہ قصہ تب تھا جب ابھی شریعت نامکمل تھی نمبر تین یہ اسٹرائک جو کی گئی یہ مسلمان حکمران کے خلاف نہیں کی گئی کیونکہ وہاں پر مسلمان حکومت تھی ہی نہیں ابو جہل ابلاحب کے خلاف جلوس نکالے گئے